السلام عليكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرين الهق هقا وارزقنا اتباع وأرين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین صورت النساء آیت نمبر 148 سے ہم شروع کریں گے فرمایا لا یحب اللہ الجََ ربصو من القول اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے زبان کی حفاظت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوت گویائی عطا فرمائی اس کے صحیح یا غلط استعمال سے ہم اپنے لیے خیر یا شر اکٹھا کر سکتے ہیں برائی پر زبان کھولنے سے روکا جا رہا ہے کسی میں کوئی جسمانی عیب نظر آ جائے کوئی اخلاقی ایپ نظر آ جائے تو اس کو انسان زبان پر نہ لائے جھوٹ غیبت تانا چغلی، فوش باتیں الزام تراشیاں سب اسی کیٹیگری میں آتی ہیں تو بدگوئی سمجھیے کہ دو دھاری تلوار کی طرح کام کرتی ہے بدگوئی کرنے والے کا بھی ذہنی سکون اور اس کے اعمال برباد کر دیتی ہے اور جس کے خلاف بری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اس کا بھی سکون متاثر ہوتا ہے ڈسٹرب ہوتا ہے معاشرے کے اندر اخلاقی آلودگی مارل پولیوشن پھیلتا ہے سارا معاشرہ ان برائیوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور کلام دراصل انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے خیالات دماغ میں ہوں گے وہی پھر الفاظ کا روپ دھار کر اور انسان کی زبان پر آئیں گے ایک استثناء ہے جو بیان کیا اللہ مَن ظلم اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اگر ظلم کیا گیا ہے تو پھر انسان ایسے شخص کے سامنے اس ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے شکایت کر سکتا ہے جو ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو مثال کے طور پہ کورٹ میں جا کر یا کسی ایسے انسان کے سامنے جس کے پاس اختیار ہے اور وہ دوسرے پر قابو کر کے اور آپ کو مظلومی کی حالت سے نجات دلوا سکے اس کے سامنے تذکرہ کیا جا سکتا ہے وکان اللہ سمین علیمہ اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے ان تبدو او تخفو او تعاف و انسو ان اللہ کا نافو قدیرہ لیکن اگر تم ظاہر اور باتن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے ماف کرنے کی ترغیب جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینا بندے کو اللہ کے نزدیک باعزت بنا دیتا ہے اور جو اللہ کی خاطر توازو اور آجزی اختیار کرے گا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے گا زبان کی حفاظت دراصل نیکیوں کے سرمائی کی حفاظت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے لوگوں نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں آپ نے فرمایا نہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ غرض یہ کہ بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کی برائی کی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کو تانہ دیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی تو اس شخص کی نیکیاں سب لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی جو لوگوں کے خلاف اس نے بری بری باتیں کی تھیں وہ باقی رہ جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اب اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے ایک اور حدیث ہے کہ انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے اور نقصان کی چیز ہے سوائے اس کے کہ امر بالمعروف کرے یا نہیں انل منکر کرے یا اللہ کا ذکر کرے تو مومن تو ہر وقت ہر حال میں عبادت ہی کی حالت میں ہوتا ہے مومن کا کلام بھی عبادت ہو اور مومن کی خاموشی بھی عبادت ہو اب آگے ایک مضمون آ رہا ہے انتہائی اہم بہت غور سے سنیے گا اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت چاہیے ہم جو یہاں آ رہے ہیں اللہ ہم تو تیری رضا چاہنے کے لیے آ رہے ہیں ہم تو دین کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں اللہ جیسے تو نے چاہا اور ہمارے تو آنے کا اور سننے کا اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا غرض یہ کہ مسلمان ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ ہم جنت تک پہنچ جائیں ابھی دعا بھی ایک آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ الحق کا اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمیں غلط بات کا غلط ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے فرمایا ان الذين یک بالله بلّاہ و رسول و یرییدون عں یفررق و بین اللّہ و رسول و یقولون بادن و نقفرو بباد و یریدون این یک تخدو بین ذال کا سبیلا الا اک ہم الکا فرون حقق و آرت جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہے یہاں پر وحدت ادیان کی جڑ کاٹی جا رہی ہے انسان ہونے کے ناطے ہم جب مختلف مذاہب کا اختلاف دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی دل یہ چاہتا ہے خواہش ہی ابھرتی ہے دل سے کہ سب کی بات ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں سب اپنے اپنے عقیدے پر عمل کریں لیکن بات یہ ہے کہ دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے دین تو ان چیزوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے تو نیک نیتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ تمام انسانوں کو ایک عقیدے پر جمع کر دیں اس میں رکاوٹ کون سی آئی ایک عقیدے پر جمع کرنے میں جو رکاوٹ آئی وہ انبیاء کا آنا تھا ان کا خیال یہ ہوا کہ الگ الگ انبیاء کی وجہ سے لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں لہٰذا حل یہ نکالا کہ اللہ کو مانو اور رسولوں کو نکال کر ایک طرف رکھ دو تو جو اللہ کو مانے چاہے کسی نام سے مانے وہ بھگوان کہے وہ خدا کہے وہ احرمن کہے وہ یزدان کہے وہ کچھ بھی کہے آخر وہ اللہ ہی کو تو پکار رہا ہے تو کوئی حرج نہیں سب ٹھیک ہے سب ادیان کو سمجھیے کہ ایک بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کرنے کی کوشش اور اکبر نے جو دین الٰہی بنایا تھا اس کے پیچھے یہی ذہنیت کار فرما تھی ہم اس کی نیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اللہ ہے علیم بذات صدور اللہ بہتر جانتا ہے کیا نیت تھی لیکن نتیجہ جو نکلا ان کی کوششوں کا وہ یہ کہ انہوں نے ایک دین الہی بنا لیا کہ بس مسجد مندر ہکڑو نور مسجد ہو مندر ہو سناگوگ ہو چرچ ہو ایک ہی اللہ ہے تو ٹھیک ہے سب صحیح ہے سب درست ہے تو صحیح اور غلط عقائد کا فرق ختم کر دیا گیا اللہ کو تو سب مانتے ہیں مشرق بھی مانتے ہیں ان کے ہاں ایک سب سے بڑا خدا اوپر ہوتا ہے ان کی محبودوں کی حیراکی کے اندر بیٹھا ہوا تو وہ بھی ایک اللہ کو بہرحال مانتے ہیں فائنلی اب کیا ہوا کہ جب رسولوں کو نکال دیا تو اپنی اپنی پسند کا نیکیوں کا معیار سب نے بنا لیا اس لیے کہ اب پیغام تو نہیں پہنچا رسول تو پیغام پہنچاتے ہیں اور رسول بتاتے ہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے تو رسولوں کو نکال دیا اب کہا کہ جس طرح جی چاہے اللہ کو مانو جو تمہاری خواہش ہو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ ناچنا اور گانا دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو ناچو گاؤ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کسی اور کام سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ کام کر لو تو اپنی اپنی پسند کا نیکیوں کا معیار بن گیا اور یہ سمجھنے لگ گئے لوگ کہ جو چیز مجھ کو اچھی لگ رہی ہے وہ اللہ کو بھی اچھی لگ رہی ہے تو پھر بتائیے کہ خواہش پرستی میں اور خدا پرستی میں کیا فرق رہ گیا کوئی فرق نہیں رہ گیا ایک اللہ کو مانتے ہوئے بھی اور قیامت کو مانتے ہوئے بھی کیا انسان کافر ہو سکتا ہے کیا رسولوں کا ماننا ضروری ہے یا نہیں اگر رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے تو پھر بتائیں شیطان کا کیا قصور تھا اس نے تو کہا آگے ہم پڑھیں گے کہ رب انضرنی الیوم میں یو برسون اے میرے رب تو مجھ کو مہلت دے اس دن تک جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ کو مانتا ہے آخرت کو بھی مانتا ہے ایک جگہ کہے گفا بزت کا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا کس چیز کا ذکر نہیں ہے اللہ کو مانا آخرت کو مانا رسول کا ذکر نہیں ہے اور پہلی دشمنی جو اس کی ہوئی وہ رسولوں ہی سے ہوئی اس لیے کہ رسول شریعت لاتے ہیں شریعت کا وہ دشمن ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا اسی طرح سر بقرہ جب شروع ہوئی تھی تو وہاں ہم نے ایک قول پڑھا تھا کہ وہ منا سے میں یقول اُُمنا بلّ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان لائے یوم آخر پر تو مکمل نہیں ہو گیا کیا ایمان اللہ کو بھی مان رہے ہیں آخرت کو بھی مان رہے ہیں کیا خرابی ہے اللہ کا تبصرہ ہے وماہم بمنین نہیں یہ مومن نہیں ہیں کیوں مومن نہیں ہیں رسول کو نہیں مانتے تو یہی بات یہاں پہ فرمائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور رسول میں تفریق کرتے ہیں تو جو بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے اس کو بھی کافر کہا گیا اور کتنا زور ہے اولا کا حمل کافرون حق دراصل کافر تو یہی ہیں جو کہیں کہ ہم عیسیٰ تک رسولوں کو مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول مانتا ہوں لیکن میں عیسیٰ یا موسیٰ علیہ وسلام کو رسول نہیں مانتا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں اب اس چیز کو اگر ہم اپنے مسلمانوں پر رکھ کر دیکھیں تو آج اس قسم کی کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ اور رسول میں فرق کرنے کی پہلے بھی دیکھیے کیا ان کا پرابلم تھا وہ یہ کہتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے بس اللہ کو مان لیا تو ہم مومن ہو گئے اور رسولوں کی کیا حیثیت ہے ناوز باللہ بلّہ باللہ بالکل جیسے کوئی ڈاکیہ آ کر خط دے جاتا ہے ڈاکیا کا کتنا کام ہے کہ آ کر خط کر دے, ڈلیور کر دے پیغام کر دے اس کے بعد کوئی ہم میں سے ڈاکیے سے نہیں کہتا کہ خط کے اندر کیا لکھا ہے تم پڑھ کے تو بتاؤ ہمیں سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ڈاکیا ایک پوسٹ مین ہوتا ہے ڈلیور کر دیتا ہے پیغام اسی طرح بس رسول تھے پوسٹ مین کی طرح انہوں نے کام کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا انسانوں کو دے دیا اب انسان جانے اللہ جانے جس طرح جس کو جو سمجھ آئے وہ قرآن سے دلیل نکال لے اس کے پیچھے بھی ذہنیت کیا ہے ذہنیت صرف یہ ہے کہ قرآن کو اپنی خواہش کے پیچھے چلانا ایک دفعہ آپ سنت کو اور حدیث کو مائنس کر کے ایک طرف کر دیں اللہ اور رسول میں تفریق کر دیں اس کے بعد قرآن موم کی ناک ہے جس طرف چاہے اس کو گھما لیجئے جو جی چاہے آپ کا سلاد کا مطلب نکال لیجئے جو جی چاہے سلاد کے احکامات جو جی چاہے زکوۃ کے احکامات سوم کا جو مطلب چاہیے لے لیجئے تو اس طرح تو قرآن اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے بہت اچھی طرح اگر رسول کو صرف ناوز باللہ ایک پوسٹ مین کا کام انجام دینا تھا اور ان کے اعمال اقوال افعال ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے میں مددگار نہ تھے تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کے ذریعہ پیغام پہنچا دیتا کیوں اتنی کھکیڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی کیوں آپ نے اپنا خون بھی بہایا اور جنگیں بھی کیں اور اپنے اتنے عزیز رشتہ داروں کی لاشیں بھی اٹھائیں اور دفن کیں اور آپ روئے بھی اور اپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے کیا کرنا تھا کیوں کیوں یہ سب کچھ کیا تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی بہت سی باتیں معاشرے میں ملیں گی اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے یقین کریں کہ کوئی ہمیں بٹکا نہیں سکتا کسی کے زبان میں اتنی طاقت نہیں ڈسائڈنگ فیکٹر انسان کے اندر ہوتا ہے اندر ہوتا ہے کہ وہ کیا نیت لے کر قرآن پڑھ رہا ہے اور کیوں اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے کس طرح کرنا چاہتا ہے الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے اس کا اسی طرح اگر کوئی ہدایت دینا چاہے تو کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ مجھے یا آپ کو ہدایت دے دیں جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں کسی کے زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہدایت ہمارے دلوں کے اندر انڈیل دے اگر ہوتی تو انبیاء کے زبان میں ہوتی اتنی مبارک ان کی زبانیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی قرآن کا پیغام سن کر ابو جہل اور ابو لہب ایمان نہ لائے تو اصل ڈیسائیڈنگ فیکٹر اپنے اندر ہوتا ہے انسان کے تو اپنی نیتوں کو بالکل خالص اللہ کے لیے کہ اللہ ہم تیری خاطر آتے ہیں ہم تیری خاطر مسلمان ہیں ہم تو تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جتنے مختلف نظریات اور عقائد اور خیالات آپ کو معاشرے میں اس وقت سنائی دے رہے ہیں ان میں سے انشاءاللہ آپ چھان پھٹک کر طیب قول کی طرف پہنچ جائیں گی فکر مت کیجیے اس بات کی اب آگے بات کی جا رہی ہے کامیاب کون ہیں و لدینہ آمن بلّہ و ہی ولم یفرق و بینا اہدمنہ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں الائق سو فیوتی ہی مجورہ وقان اللہ غفور الرحیم ہم ضرور ان کو ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ ہے درست عقیدہ اللہ کو مانو اور تمام رسولوں کو مانو تفریق مت کرو اور اللہ کو مانو اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو رسول کے طریقے سے ہٹ کر چاہے کتنا بھی کوئی عمل کر لے اللہ قبول نہیں فرمائے گا اگر یہ عقیدہ جو بیان کیا گیا ان آیات میں اگر یہ کمزور پڑ جائے تو لوگ سمجھنے لگیں گے کہ ہر مذہب ہر عقیدے کی نجات ہو جائے گی اب اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں جب ضرورت ہی نہیں تو نہ قتال کی ضرورت نہ جہاد کی ضرورت نہ تبلیغ کی ضرورت نہ قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی ضرورت جہاں پر جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے لیو اینڈ لیٹ لیو والا ایٹیٹیوڈ اب اگر یہی بات ہوتی تو بتائیے کہ پھر صحابہ کرام کی قربانیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں وہ تو پھر ناوزو باللہ بیکار ہو گئیں تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ کتنی پرزور دعوت دی جا رہی ہے تمام انسانوں کو چاہے مشرک ہوں چاہے اہل کتاب کہ اس رسول پر اس کتاب پر ایمان لاؤ الکتابی فقط موسا اکبر کا فقال یہ اہل کتاب آج آپ سے جو مطالبے کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کیجئے تو اس سے بڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں ان سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ یہ اسکیپٹیسزم آپ دیکھیں کہ اب یہ بات کہ پتہ نہیں رسول جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں پتہ نہیں حدیث محفوظ ہے کہ نہیں یہ اسکیپٹیسم جب بڑھتا ہے تو اس کے بعد یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قرآن بھی اب اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں اور یہی اسکیپٹیسزم بنی اسرائیل کا مرض تھا رسول کی بات نہ مانی کہا کہ نہیں ہم کیسے یقین کر لیں موسا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم تو جب تک یقین نہیں کریں گے تمہاری بات پہ جب تک ہم اللہ کو خود سن نہ لیں اور سننے پر بھی ہم یقین نہیں کریں گے خالی اللہ کی آواز سننا بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہمیں کیا پتہ اللہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا اعلانیہ اپنے سامنے آ کر نہ دیکھ لیں بات کرتے ہوئے ہم سے فرمایا خزرت مسوقت و بد اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا کیوں اسکیپسزم اس کیوں ہے اس کی روٹ میں چیز کیا ہے اپنی زندگی کو شریعت کے پابندیوں سے آزاد کروانا تاکہ اپنے منمانی کی جا سکے ٹائٹل کچھ بھی دے دیں اوپر بہت خوبصورت خوبصورت نام رکھ لیں جیسے مسلمانوں میں ایک فرقے نے اہل القرآن اپنا نام رکھ لیا ٹائٹل کتنا پیارا ہے لیکن اگر اس کا مطلب اس ٹائٹل کا مطلب رسول کی احادیث اور آپ کی سنت کا نگیشن ہے تو اللہ پہ ٹائٹل سے دھوکہ تو نہیں کھاتا اور نیتیں بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے تم یہ کرتے ہو حالانکہ حقیقت ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی جب انسان شریعت سے لوپ ہول ڈھونڈتا ہے تو ٹھیک ہے نبیوں کی بات نہ مان کر بعض چیزیں زیادہ آسان ہو جاتی ہیں کوئی شک نہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں انتہائی سخت ہو جاتی ہیں انتہائی دشوار اور مشکل ہو جاتی ہیں اگر اس کو انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں نہ دیکھا جائے پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے عہد لیا ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اور اسی وجہ سے بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا وقم علامہ بہتان العظیمہ مریم علیہ السلام پر یہ بہتان لگایا کہ ناز باللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے وہ بن باپ کے نہیں ہوئی بلکہ وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نباشت کفر کو نقل خالی کیا جا رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار جوزف کارپینٹر اس سے مریم علیہ السلام کے ناوز اللہ ناجائز تعلقات تھے اور اس کے نتیجے میں عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ولاد الضنا تک انہوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو پھٹکار ان پر پڑی اس لیے کہ اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا مریم علیہ السلام جیسی بھولی بھالی معصوم خاتون پر اور آگے و قول قتل نلمسیح عیصب ابن مریم رسول اللہ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا و ماں قتل و ماں صلاب ہُولاکن شب الحم حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا و اََََََ اللہ نختلف فی شک شكن اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں محض گمان ہی کی پیروی ہے و ماں قتل انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا برفاء اللّہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا وقان اللّہ عزیزن حکیمہ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا اب یہاں پر ایک بات جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس کو آپ سامنے رکھیے اور تاریخ کو سامنے رکھیے تاریخ کے علاوہ جیو اور کرسچن لٹریچر کو بھی سامنے رکھیے یہودی عیسائی اور رومن تاریخ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر موت آئی آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے بلکہ ان کی قبر تک انہوں نے کشمیر میں بنا دی آپ دیکھیں کہ جو عیسائیت ہے اس کی ساری کی ساری بنیاد اس کروسیفکشن کے عقیدے کے اوپر ہے اگر اس بلیف کو نکال دیا جائے کرسچینٹی میں سے تو کچھ بھی نہیں بچتا اب یہاں دیکھیں قرآن انتہائی دو ٹوک انداز میں ایپسلیوٹ کنوکشن کے ساتھ انسانوں کی اکثریت کے خلاف بات کر رہا ہے تاریخ کے خلاف اور انسانوں کے اکثریت کے خلاف کہ جو تم نے لکھا جو ریکارڈ کیا جو کہا سب غلط نہ اس علیہ السلام قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑے یہ تو لوگوں کا گیس ورک ہے اور الحق جو ہے اللہ وہ اپنی کتاب میں بتائے گا کہ حق کیا ہے قرآن یقینی طور پہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں واپس آنے پر تقریباً سو احادیث موجود ہیں یہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے اس کا مضمون ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کریں گے مال کی وہ کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا اور لوگوں کے لیے ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے بہتر ہوگا. بضل میں من الذي نہ ہادو ہر رمہ عليه ہم تو یہ بات اور حلت لہم و بصدہ من سبیل اللہی كثير وقد نہآن ہو و اقل الناس بالباتل، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بدولت اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں ہم نے بہت سی وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں کس طرح سے حرام کر دیں ہو سکتا ہے کہ شریعت ہی میں حرام ہو گئی ہوں یا حرام محروم کے معنی میں بھی آ سکتا ہے سود یہودیوں کی آج پہچان ہے ہمیشہ سے رہی شائلاک دا جیو کو اموٹلائز کیا ہے جیسے شیکسپیئر نے جدید سودی بینکاری جو انٹرسٹ بیسٹ بینکنگ سسٹم ہے یہ یہودیوں ہی کا بنایا ہوا ہے اس صحیح السلام کے زمانے میں یہودی حکلِ سلیمانی میں بیٹھ کر سودی کاروبار کیا کرتے تھے عیصہ السّلام نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور عیسیٰ علیہ السّلام کا یہ قول ملتا ہے بائبل میں انہوں نے ان کو مخاطب کر کہا یو ہیو میڈ دا ہاؤس آف گاڈ ان اے کہ تم نے اللہ کے گھر کو چوروں کا اڈا بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے گڈ کرسچن اچھا کرسچن کبھی انٹرسٹ نہیں لیتا سود نہیں لیتا لیکن رفتہ رفتہ عیسائیوں نے بھی اس کو اپنے لیے حلال کر لیا سود وہ چیز ہے کہ جو یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں سب اہل کتاب کی شریعت میں حرام رہا پھر یہودیوں نے جو کام وہ پہلے انفرادی طور پہ کیا کرتے تھے اب اس کو انہوں نے بینکنگ سسٹم کی ایک اجتماعی شکل دے دی اور سکسٹین ہنڈریڈس کے اندر پھر یہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم وجود میں آیا حدیث میں آتا ہے چار آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا آدی شراب پینے والا سود کھانے والا یتیم کمال کھانے والا اور والدین کا نافرمان ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم کھانا چھتیس دفعہ تھرٹی سکس بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے اس کی وجہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ غربت اتنی پھیلتی ہے کہ پھر بدکاری اور زنا اور پروسٹیٹیوشن عام ہو جاتا ہے دنیا میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کے ستر درجے ہیں ہلکا ترین درجہ اس کا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اب فرمایا آگے ان کی تمام حرکتوں کی وجہ سے وہ آتدنا لل کافرین منہ ہم اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی اسی طرح کہ ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روزِ آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وہی بھیجی ہم نے داود علیہ السلام کو ضبور دی ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کرنے کے بعد یہ بہت اہم نقطہ ہے دیکھیں کیا کیوں بھیجا لی اللہ یقون لناسی اللّہ حجتم بدر رسول تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اس کا مطلب ہے کہ رسول حجت بن کر آتے ہیں کوئی یہ کہہ نہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تجھ کو واقعی کیا چیز پسند ہے اگر تو ہمیں اپنی پسند بتاتا تو ہم ضرور عمل کرتے جو ہمیں سمجھ آیا ہم نے اس کے مطابق تیری عبادت کر لی تو ہجت بن کر آتے ہیں وقان اللّہ عزیزن حکیمہ اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے یہ ساری بات جو یہاں بیان فرمائی گئی یہ کچھ سوالوں کا جواب ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ آخر رسولوں کے آنے کا فائدہ ہوا کیا کون سے لوگ ٹھیک ہو گئے اتنے تو اختلاف ہو گئے لوگوں کے اندر تو فائدہ کیا ہوا آنے کا تو یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھو رسولوں کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی پکڑ کر ایک ایک کو ہدایت دے دیں بلکہ رسولوں کے آنے کا مقصد اللہ کے بارے میں بتانا قیامت کے بارے میں بتانا جنت دوزخ اور آخرت کے نجات کے بارے میں کیا عمال کرنے چاہیے وہ بتانے آتے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ اس میں وہ سو فیصد کامیاب ہو گئے قدیم ترین کتابوں میں بھی ان چیزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے حجت قائم ہو گئی قیامت کے دن کو یہ کہہ نہیں سکے گا کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا عمل کریں نو بڈی کنپلیٹ اگنورنس تو حجت قائم کرنا یہ دراصل مقصد تھا ان اللّی نہ کفر و صدبی اللّہ قد العالم بڑیدہ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھائے گا سوائے جہانم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے ایمان لے آؤ ف عامن ایمان لاؤ خیر اللّم کتنی بڑی دھمکی ہے خیر اسی میں تمہاری بہتری ہے فعن تکفرو اگر انکار کرتے ہو ف انل اللّہ معافِ سماواتی ولعرد وکان اللہ علی من حکیمہ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تغلو دین کم اپنے دین میں غلف مت کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو مسیح نے مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو تین ہیں بعض آ جاؤ یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اللہ تو بس ایک معبود ہے وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے جو بات کی جا رہی ہے ایک تو تصلیس کے عقیدے پر بات کی گئی ٹرینٹی کا کنسیپٹ کا عقیدہ ناقابل فہم ہے 3 ان ان نہ کسی اور کو سمجھ آتا ہے اور نہ اس کے بتانے والوں کو سمجھ میں آتا ہے اور یہ ٹرینٹی کا عقیدہ کیسے آیا غلوف کی وجہ سے غلو کسی چیز میں اضافہ کرنے کا نام ہوتا ہے ایگزیجریشن کا دین میں جس چیز کا جو مقام ہے مبالغی کی وجہ سے اس کو اس جگہ سے ہٹا دینا یا بڑھا دینا چیزوں کے اندر ریشیو پرپوشن نہ رکھنا غلف کرنا نوافل کو فرائض کا درجہ دے دینا عبادات میں غلف کرنا امر بالمعروف نہیں ان منکر میں غلوف کرنے لگنا یہ سب چیزیں دین کی شکل کو بگاڑ دیتی ہیں حدیث میں آتا ہے خیر الاموری اوسطحا بہترین معاملہ درمیانی معاملہ ہوتا ہے اب جب غلف کیا جاتا ہے تو دین کا پرفیکشن خراب ہو جاتا ہے رسول کے لائے ہوئے دین میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین میں نام کے سوا کوئی چیز مشترک کوئی چیز کامن نہیں رہتی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بہت محتاط تھے ایک شخص نے آ کر کہا آپ سے ماشاء اللہ وماشع کہ جو اللہ چاہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں آپ نے فوراً اس کی کریکشن کی آپ نے فرمایا اجالتن کیا تو مجھ کو اللہ کے برابر بنا رہا ہے مد مقابل بنا رہا ہے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یونس بن متہ پر بھی فضیلت مت دینا حدیث میں آتا ہے مسلمانوں سے کہا گیا غلط سے بچو کیونکہ پچھلی قومیں غلوف کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں اہل کتاب کو بھی یہاں روکا گیا غلف نہ کرو لیکن ان کی دیکھا دیکھی ہی آپ دیکھیں کہ آج مسلمان اپنے دین میں کتنا غلوف کرنے لگ گئے ہیں عقیدہ یہ بن گیا کہ آپ انسان نہیں نور تھے پھر یہ بات کہنی شروع کر دی کہ آپ کا تو سایہ بھی نہیں تھا اور نعتوں میں جیسے ابھی آپ کو چند مثالیں بتائیں پھر اور بھی ناتے ہیں کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے بھی جدا نہیں کسی نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کہ جو عرش پر خدا تھا وہی دراصل مصطفیٰ ہے نعوذ اللہ کہ اللہ اور مصطفیٰ ایک ہی چیز ہیں نعتوں میں پڑھتے ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد محبت سے دعائیں کرنے لگ گئیں صلی اللہ علیہ وسلم یا بے بس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ جھومتے ہیں اس کے اوپر سلام پڑھنے میں اس چیز کو برا سمجھنے لگ گئے کہ بیٹھ کر سلام پڑھا جائے کہا کہ وہ تو گستاخ رسول ہے جو بیٹھا رہے اور سلام پڑھا جا رہا ہو جب کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے کھڑے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری آپ نے فرمایا کہ میری تعظیم میں اس طرح غلف مت کرو جس طرح نصارہ نے مسیح کی تعظیم میں غلط کیا تھا صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں تھا لیکن چونکہ آپ کو پسند نہیں تھا لہٰذا ہم آپ کے آنے پر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے تو اہل کتاب کو بھی یہاں غلط سے منع کیا جا رہا ہے کہاں کہ ہم ہو بہو ان کے نقش قدم پر چل پڑیں رسول کی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تو اٹھا کر انہوں نے ایک طرف رکھ دیا اور ان کی تعظیم اور تعریف کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے نصارہ پچیس دسمبر کو اپنے نبی کی سالگرہ مناتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا نتیجہ کیا نکلا کہ غیر ضروری کام عین ثواب قرار پائے محب رسول ہونے کی علامت قرار پائے اور جو ان کاموں سے منع کرے وہ گستاخ رسول قرار پایا عبادت کے نت نئے طریقے نکال لیے اور رسول کے طریقوں کو ناکافی سمجھا اور انجانے میں کتنے ہی شرک میں مبتلا ہو گئے یہ مسدس حالم سے کچھ اشعار ہیں وہ کہتے ہیں کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کہے آنکھ کو اپنا قبلہ تو کافر کواقب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے تو فرمایا وکفا بلّہ ہی وکیلا اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس اللہ کافی ہے مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے اب اللہ کی عبادت سے رکنے کے دو فیکٹرز کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک تو تکبر کہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرنا اور دوسرے اللہ کی عبادت پر شرمانا ایمبیرسمنٹ فیل کرنا بنیتھ ونس ڈگنیٹی سمجھنا یا یہ سوچنا کہ دین پر عمل کر کے ہم گھٹیا لگ رہے ہیں یہ ہے دراصل دین میں آر محسوس کرنا اس کا ذکر آیا ہے یہاں پر اور یہ دو چیزیں ہیں جو کہ واقعی انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہیں بہت زیادہ سیلف کانشیس ہونا یا دوسروں کے بنائے ہوئے معیار کو فوقیت دینا اللہ کے بنائے ہوئے معیار سے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ واقعی دین امبیرسمنٹ بن جاتا ہے دل چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہوں تو مسلمان لیکن نظر نہ آئیں کہ ہم مسلمان ہیں اگر چھیک آ گئی تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الحمد کہا کرو تو الحمد کہنا جو ہے وہ باعث آر ہو گیا امبیرسمنٹ اور ایکسکیوز می اب کس بات کی ایکسکیوز کیا قصور ہوا اکسکیوز می کہنا کول cool ہو گیا تو کول cool ہونے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بہت انکول جگہ جا پڑے فرمایا ایو الناس اے لوگ اکم برحان رب کم و انزل اِلکم نورم مبینہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا دعا کریں اللہم ربنا جالنا منہم اللہ ہم اللہم تو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں یس لوگ آپ سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا یوبین اللہ لکم قدلو و اللہ بکلِ شعین علیم اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورت المائدہ مدنی سورت ہے مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان سپریڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یادینہ آ منو اوفو بالعقود اے لوگوں جو ایم